Asalaamu students. How are you? Mai khehriyat si ni? And we were talking about uh, advertising. Advertising which uh, has assumed a form over the years as if integral part of mass communication. We cannot think of uh, of uh, mass communication these days without advertising particularly in the sense of uh, uh, starting a new venture if you are thinking of uh, bringing out a new newspaper new magazine fm new fm channel or a new tv channel you have no choice other than engaging a person a company an advertising agency which must finance you over some time. You cannot generate money for your own sustainability. You cannot sustain your enterprise unless you are a ruthlessly rich person. That is not the case in businesses. You start a business for the purposes of earning money, profit. And that is not possible if you do not engage. a sponsor, a very popular term these days. So, this is the dependency of uh, mass communication on advertising. In the beginning it was the other way around. The mass communication was there, the print media was having in heydays in the 19th century and expanding like anything. It was there the advertisers. they depended heavily on uh, these means of communication. But what we have seen over the last uh, 150 years particularly with the arrival of television, the growth in the advertising sector is phenomenal. We were also talking about some figures in a previous sitting. It has grown tremendously in terms of uh, Finans, in terms of their financial statements, they have grown like anything. And as stage has come as we are talking, you cannot think of uh, running these organs of uh, mass communication without taking into account the business you would generate from these advertising if possible. اب تو حالت ایسی ہے کہ ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو اب یوں ہے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ مختلف ایڈورٹائزنگ کی موڈ جو ہیں مختلف جو فارمز ہیں ان کا ہم ذکر کر رہے تھے کوورٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے کچھ چیزیں ایسی عام ہیں جن کو ہم تھوڑی دیر کے لیے رپیٹ کرتے ہیں جو ہم نے بات کی تھی کوورٹ ایڈورٹائزنگ جو ہے از ویری امپورٹینٹ کیونکہ باقی کے بارے میں فوراً پتا چل جاتا ہے یہ ایک ایسی ایڈورٹائزنگ ہے جو ذرا چھپ کے ہوتی ہے انڈائریکٹلی ہوتی ہے جیسے میں نے یہ کوٹ پہنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک جیکٹ ہے یہاں پر میں کسی کمپنی کا وہ لگا لوں اور میں آپ کو ویسے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں جیسے یہ لیکچر ہو رہا ہے جیسے ہماری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوٹ کے اوپر ان کا ایک بڑی کمپنی کا ایک نام لگا ہوا ہے کوڈ کرنے کا جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے تو ہیئر بینڈ کے اوپر بھی ان کے یہ بنا ہوتا ہے ان کے ان کے جو رسک بینڈ ہیں ان پہ بھی لکھا ہوتے ہیں سوکس پہ بھی کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ کرکٹ کے کھلاڑی جو ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ وہ نارملی جو رائٹ ہینڈ بیٹس مین ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیفٹ شولڈر پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز بنی ہوگی جو آپ کو ان سے بتا رہی ہے کہ یہ حضور ایک اشتہار ہے آپ اس سے بھی متاثر ہو گیم سے تو آپ ہو ہی رہیں زیادہ اچھا ہمیشہ سے رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو بات سوپس ہوتے ہیں پوری دنیا میں ان کے لیے انگیج ٹاپ آڈر فلم ایکٹرس فلم ایکٹریس ایکٹریس ایکٹریس کا اتنا ایکٹریس کو انگیج کرتے ہیں جو بڑے پراؤڈلی آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ, bathroom, یہ بات یہ ان کا پسندیدہ اسٹار ویلو جو ہے یہ ہمیشہ اٹیچ کی جاتی ہے ایڈورٹائنگ اٹ ہم کو ایڈورٹائزنگ کے بعد ایک بات کر رہے تھے کہ مختلف طریقوں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں جیسے کمپیرٹیو ایڈورٹائزنگ اس میں ہم لوگ چونکہ یہ وہاں پہ ہے اسٹوڈنٹس جہاں پہ ایک گلٹ کی سچویشن جہاں پر ایک ہی میچنگ قسم کے بہت سارے برانڈ جو ہیں, آج ہے جو پروڈکٹ ہے اس میں ڈفرینسیشن بہت زیادہ نہیں ہو اور ملتی جلتی چیزیں جیسے الیکٹرانک کمپنیز ہیں ان کے جو وی سی آر ہیں ان کے جو ڈی ویڈیز ہیں ڈی ویڈیو پلیئرز جو ہیں اور سی ڈی رومز جو ہیں وہ, وہ تقریباً میچنگ کوالٹی ہے ان کی اب وہاں پہ کیا کریں اب کس طرح اپنا اشتہار دے کے یہ کہیں کہ جی آپ ہماری کمپنی کا ڈی وی ڈی پلیئر استعمال کیجئے اب کچھ تو اس میں ہونا چاہیے اشتہار بناتے وقت یہ والی جو کانسیپٹ ہے جو جو کیٹیگریز ہم آپ سے بات کر رہے ہیں یہ سامنے رکھی جاتی ہیں ان لوگوں کے جو اشتہار کو ویژلائز کرتے ہیں جو ہیں جو کریٹو ڈائریکٹرز ہیں پرٹیکولرلی جو کاپی لکھتے ہیں اس کی جو کاپی رائٹرز ہیں یہ ساری ایک ٹیم مل کے آپس میں طے کرتی ہے اس میں بعض جن لوگوں نے اس میں کام کرنا ہوتا ہے ان کو بھی شامل کیا جاتا ہے کہ کین دی پرفارم دیز لائن دس وے یا اپنی کنوینئنس کے لیے کوئی لفظ چینج کرنا ہے جس کو وہ اچھے طریقے سے ساؤنڈ کر سکے وہ والا لفظ لایا جا سکے وہاں پہ یہ ساری ایک ٹیم کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں تو جو کمپیریٹیو ایڈورٹائزنگ ہے جب یہ کیٹیگری سامنے آتی ہے تو اس میں بیٹھ کے سارے یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ دوسروں سے ڈفرینٹ کیسے ہے ہمارا جو وال کلاک ہے اس میں ایسی کون سی بات ہے کہ ابھی ٹائم تو سارے وال کلوک دیں گے بالکل صحیح ٹائم دیں گے تو ہم ایسی کیا بات کریں کہ لوگ جو ہے وہ ہماری گھڑی خریدے. ساری کاپی جو ہے آپ کی اس کے اوپر بیس کرے گی آپ کی جو لائن ہے وہ اس کے اوپر بیس کرے گی اور ہم نے آپ سے جو بات کی تھی کہ انفارمیشنل ایڈورٹائزنگ کی آج کل جو وہ والی پروڈکٹ جو بہت کامنلی نون ہے وہ کیا کر رہے ہیں آج کل ٹو اٹریکٹ پیپل مقصد ایڈ کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس طرف اٹریکٹ ہو جائے مور یو ایٹریکٹ پیپل مور تو کیا ہے آج کل جو پاپولر برینڈ ہیں اور جو بہت زیادہ رہتے ہیں جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے اشتہاروں کے حوالے سے بہت ریپیٹ کر سکتے ہیں آج کل وہ کیا کر رہے ہیں کہ انفارمیشن بھی پاس آن کرتے ہیں اپنے اشتہار کے اندر جیسے کسی بہت سیریس ڈیزیز کے بارے میں جیسے ہم نے کہا کہ ہیپیٹائٹس کے بارے میں کہ اس سے کس طرح سے پریوینٹیو میئرز آپ کیا لے سکتے ہیں یہ ساری بات بتانے کے بعد وہ اپنا جو ہے رسپانسر اس بات کو کیا تھا ان کا جو برانڈ نیم ہے وہ آ جاتا ہے تو دے آلسو انفارم پیپل دے آلسو انفارم پیپل اباؤٹ ہاؤ ٹو یوز دس گیجٹ اگر کوئی الیکٹرانک کا ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی ایک انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ اس طرح کے جو گیجٹس ہیں جو ڈیوائسز ہیں ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے کیا فوائد ہیں اور اس کے بعد پھر ایک برانڈ نیم کہ یہ ساری خوبیاں جو آپ کو بتائیے استعمال کے ذریعے یہ اس میں پائی جاتی ہیں. جیسے ایکسرسائز بہت دنیا میں باگے ہیں بہت پاپولر ہوتا جا رہا ہے یہ والا ایریا پروڈکٹس کے لحاظ سے ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائزز کہ آپ دس منٹ ایکسرسائز کر لیں تو بہت ہے پھر آپ بڑے آرام سے اس کو اپنے بیڈ کے نیچے جو ہے کچھ کر دیں وہ اتنا کمپیکٹ آپ اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے حوالوں سے اس میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں کہ آپ کے بائیسپس کیسے ڈیولپ ہو سکتے ہیں بیک پین اگر ہے تو کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے دے انفارم یو اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا یہ والا جو پروڈکٹ ہے اس میں یہ پائی جاتی اس کے استعمال سے آپ اس طرح ایک ہیلتھ کے ایریا میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کر سکتے انفارمیشن پاس آن کرتے ہیں نارملی یہ وہ لوگ کرتے ہیں وہ والے پروڈکٹ وہ والے ایڈورٹائزرس کرتے ہیں جن کی جو پروڈکٹ ہے اگر وہ اسی کو اپنی ایڈورٹیزمنٹ کو ریپیٹ کرتے چلے جائیں تو انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا ہے جو کہ صحیح ہے کمیونکیشن کے حوالے سے کہ وہ اس کی ایک اسٹیریوسی ہو جاتی ہے اشتہار اس میں اس کی اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے جب آپ ایک ہی اشتہار کو کئی سالوں سے کہہ رہے ہوں وہی وہ لائن ہو وہی وہ چہرے ہوں وہی وہ انداز ہو تو اس کی جو گلاس ہے اس کے اندر جو ایک پوٹینشیل ہے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا وہ کچھ کم پڑ جاتا ہے آپ ایسا ہرگز نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ تو اس میں لوز وہی ہے جتنی دفعہ یہ بات آپ کریں تو اس کو قائم رکھنے کے لیے پھر آپ اس کے ڈفرینٹ ایریاز نکالتے ہیں ایک ہیلدی ایریا ایڈورٹائزنگ ایریا میں یہ جی ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی اور فارم میں اس کو کریں آپ اس میں ایک انفارمیشن پاس کرتے ہیں لوگوں کو بڑی اٹریکشن کا باعث بنتی ہے لیکن ہر وہ چیز جو, جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے کہ لوگ اس کو غور سے سنیں گے اور اسی حوالے سے آپ اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کا بھی ذکر کر دیتے ہیں ہم نے بات کی تھی انسٹیٹیوشنل ایڈورٹائزنگ کی اس میں یہ ہوتا ہے جو ایک ہی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مل کے اپنا ایڈ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں اسے اخبارات کے لیے یا ریڈیو ٹیلی ویژن کے لیے جاری کرتے ہیں جیسے آپ یہ سمجھیے کہ جیسے سارے شوگر ملرس ان کی ایک کامن ڈیمانڈ ہے مثلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت شوگر انڈسٹری کے اوپر جو ٹیرف سسٹم ہے جو ٹیکس وغیرہ ہے اس کو ریشفل کر دے کچھ ادھر سے کام کر دے ادھر سے زیادہ کر دے یا یہ کہ وہ شوگر کی امپورٹ کی اجازت دے دے یا ایکسپورٹ کی اجازت دے دے جیسے بزنس کے ایک پورا انسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ایک کلیکٹو ڈیمانڈ ہے یہ ایک خاص برینڈ آف شوگر نہیں ہے جو یہ بات کہہ رہا ہے ایک پورا بینکنگ سیکٹر آپ دیکھیں کتنے بینک بینکس ایک پورا بینکنگ سیکٹر ہے وہ ایک ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے گورنمنٹ سے یا وہ لوگوں سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اے ٹی ایم کی فیسلٹی آ رہی ہے یا وہ کچھ دنوں کے لیے نہیں آ رہی یا کچھ اس قسم کے ہول انسٹیٹیوشن از انوالو Not one bank تو وہ ایک اشتہار دیں گے جو وچ از مینڈ فار دی ہول انسٹیٹیوشن پورا جو انسٹیٹیوشن ہے بینکنگ کا جیسے کوئی پرٹیکولر سیگمنٹ ہے انڈسٹری کا جب آپ ایسا اشتہار بناتے ہیں تو یہ اس اشتہار سے مختلف ہوتا ہے جو آپ صرف ایک پروڈکٹ کے لیے بناتے ہیں جو آپ کسی ایک بینک کے لیے بنائیں گے اشتہار وہ ڈفرینٹ ہوگا یہ اگر آپ اس کے پورے انسٹیٹیوشن کو لے کے بنائیں گے اس کی کاپی ڈیفرنٹ ہوگی اس کا اظہار مختلف ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھی زیادہ پورے انسٹیٹیوشن کے لوگ اس میں اس طرح کی ایک صورتحال جو ہے ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے پھر جیسے ہم نے ذکر کیا تھا ریمائنڈر ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا ذکر ہوتا رہتا ہے آپ بہت دفعہ سوچتے گے کہ یہ اشتہار تو یہ ڈرنک کا جو اشتہار ہے یہ تو اس میں بڑا فیملیئر ہوں اور اتنا پاپولر ہے یہ ڈرنک انہیں کیا ضرورت ہے بار بار اشتہار دینے کی اور پھر وہ میچز ہوتے ہیں دنیا میں ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں تو پھر یہ ڈرنک والے بیچ میں آ جاتے ہیں ڈرنک یہ اسٹوڈینٹس ایک سائکی ہے اشتہارات کی دنیا کے اندر کہ آپ نے کسی بھی پاپولر برانڈ کے لیے چاہے وہ کسی بھی ایریا کا خاص طور سے اگر وہ کنزیومر پروڈکٹ کنزیومر پروڈکٹ ہم اسے کہتے ہیں جو عام آدمی بھی استعمال کرتا ہے۔ بعض لگژری آئٹمس ہوتے ہیں بعض انڈسٹریل گوڈس ہوتے ہیں کام کے اسٹوڈینٹس کو اس میں بھی تھوڑی سی ڈسٹنکشن رکھنی چاہیے جیسے انڈسٹریل گڈس ہوتی ہیں اس میں انڈسٹری کا را مٹیریل ان کی مشینری اور ان کیمیکلز، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے پھر لگزری گڈس ہوتی ہیں جو مہنگی ہوتی ہیں وچ از ناٹ مینٹ فار ایوری باڈی جیسے بہت مہنگی گھڑیاں ہیں جیسے بہت مہنگی کاریں ہیں اور اس طرح کی جو لگزری گڈ ہوتی ہیں پھر ایک ہوتی ہے کنزیومر گڈس کنزیومر گڈس یہ ہوتی ہیں جو, جو عام آدمی استعمال کرتا ہے. جیسے ہم بات کرتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کی جیسے ڈیٹرجینٹس کی جیسے گارمنٹس کی ساکس کی شوز کی اور آپ بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں اسی طرح جو ڈرنک ہے بہت معمولی آپ کو پتہ ہے کہ دس بارہ روپے میں آپ کو وہ ڈرنک مل سکتا ہے اٹس اے ویری چیپ کو خرید سکتے کنزیومر آئٹم ہو جاتا ہے اب کیا ہے اگر اس کا اشتہار نہ دیں کنزیومر جو ہے بہت تیزی سے ہو سکتا ہے کہ کسی اور اشتہار کے انفلوئنس میں آ کے اپنا برانڈ چینج کر لیں اور ایک دفعہ لوگ برانڈ چینج کر لیں اور انہیں نیا برانڈ اچھا لگے تو آپ یہ سوچئے کہ جو اتنی بڑی پاپولر کنزیومر آئٹم ہے جیسے ہم ایک ڈرنک کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو ہاتھ سے نکل جائے گی ریمائنڈر ایڈورٹیزمنٹ اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ اس بات کا خیال رہے کہ لوگ اس کے ساتھ اسٹک کریں لوگ جو ہیں وہ اسی کو ہی استعمال کریں یہ جو ہم ایک ڈرنک ہے اس کی بات کر رہے ہیں لوگ اسی کو ہی استعمال کرتے رہے ان کو اتنا اٹریکٹ کر لیں کہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ بڑی ان چیز ہے آج کل آپ جانتے ہیں نا جیسے وٹ از ان وٹ از آؤٹ آپ لوگوں کو تو بہت اس کا پتہ ہے کہ ہو از انڈ ہوٹ از انڈ وٹ از آؤٹ آپ تو ان ٹرمس میں بہت بات کرتے ہیں تو ان کا بھی یہ ایک اپروچ ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ فیل ہو کہ یہ ڈرنک جو ہے اور آج کل تو اس میں پھر مختلف پیکج اس کے اناؤنس کرتے ہیں کبھی اس کی سیل کی طرف آتے ہیں کہ کبھی اس کی پرائس کم کر دیتے ہیں اور اسی سے ہمیں یاد آیا ایڈورٹائزنگ میں ایک جو فیکٹر ہے ٹائمنگ کا دیٹ از آلسو ویری امپورٹینٹ کیٹیگریز کی بات تو ہم کر ہی رہے ہیں ٹائمنگ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں ایڈورٹائزنگ میں بہت ساری پروڈکٹس ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم ریلیٹڈ ہوتی ہیں کچھ تو ایسی ایسی پروڈکٹ ہوتی ہیں جنہیں آپ سارا سال استعمال کرتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں آپ کبھی کبھار سیزن کے لحاظ سے موسم کے لحاظ سے استعمال کرتے ہیں جیسے گرم کپڑے ولیز تو ونٹر میں سردیوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے اشتہارات زیادہ آنے شروع ہو گئے جن کا تعلق سردی کے ساتھ گرمیوں میں جیسے کولنگ انڈسٹری ایئر کنڈیشن جو ہے ان کے اشتہار فریج فریزر پنکھے آپ دیکھیں گے کہ ان کے اشتہار دسمبر جنوری میں نہیں آپ کبھی دیکھیں گے ریمائنڈر کے طور پہ ہو سکتے ہیں کہ ایک آدھ دفعہ ہو جائے لیکن ایز کمپیئر جس میں آپ ایک گھنٹہ ٹی وی دیکھیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کولنگ انڈسٹری کا ایڈ آپ کی نظر سے نہ گزرے بلکہ ممکن ہے کہ زیادہ ایڈ جو ہیں وہ اسی طرح اسپورٹس کے مختلف سیزن ہوتے ہیں اسپورٹس ویسے تو جاری رہتی ہیں مگر جیسے انگلینڈ میں اسپورٹس کا سیزن جو ہے جیسے کرکٹ کا سیزن آپ دیکھیں کہ سمر ٹائم میں ہوتا ہے ونٹر میں ہو ہی نہیں سکتا ان کے گراؤنڈ میں سوائے فٹ بال وغیرہ کرکٹ تو نہیں سکتا تو کرکٹ پھر ان کا سمر میں شروع ہوتا ہے اسی طرح آسٹریلیا میں اسی طرح ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور ساؤتھ ایشیا میں کچھ سیزنل اسپورٹس بھی ہوتے ہیں. اچھا پھر کچھ اسپورٹس کا خاص وقت آ جاتا ہے جیسے کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ شروع ہو گیا اب اس حوالے سے کچھ پروڈکٹس کے ایڈز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے لوگ بعض اوقات ویٹ کرتے ہیں کہ کرکٹ کی چیمپئن شپ یہ والی شروع ہو تو ہم اپنے جو کیمپین ہے اس کو لانچ کریں بہت سارے الیکٹرونک کے جو پروڈکٹس ہیں خاص طور پہ جیسے جو سکرین ریلیٹڈ ہیں کہ ایل سی ڈی اتنے انچ کی اور اس طرح کے اور جو, جو سکرین ریلیٹڈ ہے وہ ویٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹورنامنٹ شروع ہو تو ہم اپنی کیمپین رن کریں کہ آپ اس کو پچاس انچ کی اسکرین پہ دیکھیے آپ اس کو بتیس انچ کی سکرین پہ دیکھیے پھر ان کے وہ پرائس اس کے حوالے سے وہ دیو سیلٹ کے لحاظ سے ایک خاص بڑے ایونٹ کے ٹائمنگ کے ساتھ جیسے اولمپکس گیمس ہوتی ہیں پوری دنیا میں جس کنٹری میں اولمپک گیمس ہوتی ہیں اس کے لیے وہ بڑی اسٹرگل کرتے ہیں کیوں آف بزنس بہت سارے ایڈ جو ہیں وہ دے آر ان ویٹنگ دے آر ان لائن کہ جو ہی اولمپک کا معاملہ شروع ہوگا تو ایڈز کی کیمپین جو کروڑوں ڈالر کی ہو سکتی اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ان کا بزنس جو ہے شروع ہو جائے گا تو ہم ایسے ذکر کہہ رہے ہیں کہ ٹائم کے لحاظ سے بھی اشتہارات کی دنیا جو ہے اس حوالے سے بھی دیکھی جاتی ہے صرف اپنی کیٹیگریز کے حساب سے اور فارمس کے حساب سے ان کی ایک الگ کیٹیگری ہے اور ٹائمنگز جو ہے بہت میٹر کرتی ہے ایڈورٹائزنگ میں کچھ پروڈکٹ ایسے البتہ ضرور ہوتے جو سارا سال جن کا آپ ایڈ دے سکتے ہیں جیسے جیسے چائے کی برانڈ ہے اب سارا سال جو ہے ان کے ایڈ جو آپ دیکھ رہتے وہی بات آ جاتی ہے ڈیٹرجینٹس جو ہیں اس طرح کے باس گارمنٹس ایسے ہوتے ہیں بعض کنٹری کا جو کلائمیٹ ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے ماڈریٹ وہ سارا سال تقریبا ایک سائی رہتا ہے جیسے سنگاپور وغیرہ اس قسم کے کوسٹل لائنز کے شہر وہاں پہ ایکسٹریم ویدر نہیں آتے وہ ایک ماڈریٹ سا موسم رہتا ہے تو وہاں پہ کچھ پروڈکٹ ایسے جن کی ایڈ آپ چاہیں تو سارا سال جو ہے کر سکتے ہیں ایک اور حساب سے بھی ہم دیکھتے ہیں ایڈز کی دنیا کو ٹرائل ایک اور طرح سے کیٹگری اس کی. نا, ٹرائل, جو ہے وہ کی دنیا میں بڑا ہے. ٹرائل ایڈ ہیں جب آپ ایک نئی پروڈکٹ جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں جب آپ ایک نئی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے لگتے ہیں تو جو ایڈ آپ بناتے ہیں جس کو ڈیزائن کرتے ہیں اسے آپ کہتے ہیں ٹرائل کیونکہ آپ ایک ٹرائل کر رہے ہیں کہ یہ ایک نیا ایڈ بننے جا رہا ہے اس ایڈ کو کس طریقے سے بنایا جائے کہ یہ ٹرائل سکسفل ہو اگر وہ ٹرائل سکسفل ہو گیا تو آپ سمجھئے گا آپ کی جو ہے وہ سکسفل ہو گیا and then it would fetch money to you. یہ ٹرائل کی اسٹیج جو ہے خاص طور پہ جب ایک نیا پروڈکٹ سامنے آتا ہے تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ کتنا افیکٹلی آپ نے اس ایڈ کو بنایا ہے اس کے سارے اینگل سے وہ اتنا کیا میں کہوں کہ وہ اتنا گلیمرس ہونا چاہیے وہ اتنا میننگ فل ہونا چاہیے وہ اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی مختلف کیٹیگریز میں دیکھی ہیں، جیسے وہ بہت اچھا انفارم کرے لوگوں کو کہ یہ کیا چیز ہے نئی پروڈکٹ وہ اس میں سے کمپیرزن ہونے کا یہ چیز آپ نئی آئی ہے تو کیوں استعمال کریں آلریڈی لوگ یہ چیزیں استعمال کریں they are quite کوئی نئی الیکٹرونک کی چیز آ گئی جو ٹرائل کا ایریا ہے جو ٹرائل کی گزرتے ہیں جو تھوڑے ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا ایریا ہے جس میں آپ آپ یوں سمجھے کہ آپ کا ایک لحاظ سے امتحان ہے کہ آپ اس امتحان سے کتنا سکسیسفلی گزرتے دوسرا ایریا جس کے اوپر بہت ایمفیس رہتا ہے ٹرائل کے بعد جو ایریا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ کرتے ہیں جیسا ہم نے آپ سے ذکر کیا کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی کو رکھنا ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کسی بھی پروڈکٹ کے لیے اور خاص طور سے اس میں سارے آئٹمس آ سکتے ہیں لگژری آئٹمس بھی آ جائیں گے اور کنزیومر آئٹمس بھی اس میں آ جائیں گے کہ آپ اس کو کنٹینیوٹی کی فارم میں رکھیں کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس چیز کا جو امپریشن ہے وہ ہر لحاظ سے قائم رہے اگر کنٹینیوٹی آپ نہ رکھیں جیسے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اشتہار ایک سال کے لیے نہ دیں یہ پاسبل ہے کہ آپ ایک سال کے لیے اشتہار نہ دیں مگر پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ایک سال کے بعد ایڈ دیں گے لوگوں کو یہ لگے گا کہ جیسے اب یہ کوئی ٹرائل کی سٹیج آ گئی جیسے یہ کوئی نیا پروڈکٹ آ گیا یا کئی لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اب وہ جو پروڈکٹ تھا وہ ختم ہو گیا حالانکہ وہ مارکیٹ میں موجود ہے دکانوں پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا مگر آپ کو وہ ٹی وی پہ نئی اخبار میں ریڈیو پہ نہیں مل رہا اس کی آپ نے کنٹینیوٹی نہیں رکھی جبکہ پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہے تو کیا ہوگا ایک گیپ آ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کے دل سے وہ اتر جائے ایسی صورت میں آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے ایز این ایڈورٹائزر اور جو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں پھر ان کا وہ امتحان والا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے ایک ایسی پروڈکٹ کو جس کی مارکیٹ میں کنٹینیوٹی قائم ہے لیکن ایڈورٹائزنگ میں اس کی کنٹینیوٹی ختم ہو گئی اس کو پھر سے ری سٹارٹ کرنا اس کی کو لانچنگ نیو کیمپین جسٹ ایٹ دا ٹرائل لیول کیمپین جسے ہم کہتے ہیں جیسے آپ بالکل ایک نئی پروڈکٹ جو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور کئی لوگ یہ کوشچن بھی کر سکتے ہیں اے, یہ لو کہاں تھے یہ تو ایک سال سنا ہی نہیں ان کا کچھ کے بارے میں پھر اس کے ہو سکتا ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہو سکتا ہے اگر آپ کنٹینیوٹی نہیں رکھیں کچھ کہانیاں جنم لیں دیکھیے مارکیٹ میں آپ کے ہم بات تو میس کمیکیشن کی کر رہے ہیں اور میس کمیکیشن کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ میس کمیکیشن ڈیفیکلٹ ایریا ٹو ٹریڈ میس کمیکیشن میں موو کرنا بہت مشکل ہے اس کا ریئیکشن بھی اتنا شدید ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے میس لیول پہ ہونے اتنا شدید اس کا ریئیکشن ہوگا جب آپ ایک سال اس کی کنٹینیوٹی نہیں رکھتے فار انسٹنس کئی لوگ یہ سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی خرابی ہے اس پروڈکٹ میں اس طرح کی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے رائیول ہیں وہ ورڈ آف ماؤت جو ہم نے ذکر کیا پچھلی سیٹنگ میں اس کے ذریعے یہ بات پھیلا دیں کہ اس پروڈکٹ میں کوئی خرابی تھی اگر ایک گاڑی کا فرض کریں کہ ایڈ م م م نہیں آ رہا ایک سال تک اور پروڈکٹ وہ مارکیٹ میں موجود ہے لیکن ایڈ نہ آنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ سٹوری مارکیٹ میں آ جائے کہ ہاں اس گاڑی کے انجن میں کوئی پرابلم تھی وہ اس کو ابھی ٹھیک کر رہے ہیں اب ایسی صورت سے نمٹنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ اسٹرگل کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ بہت آسان کام نہیں ایک دفعہ جب مارکیٹ کے بارے میں ایک ایسی بات سامنے آ جائے اس کو ریسٹارٹ کرنا students, ایک, ایک مشکل سا کام ہوتا ہے اسی لیے جو بہت سارے ایڈورٹائزر جن کا, جن کے جو پروڈکٹ ہے اٹ از دیئر اور جو چاہتے ہیں کہ ابھی ان کی یہ جو پروڈکٹ ہے اگلے Uh, کچھ سال یا ایک خاصا عرصہ جو ہے وہ رہنی ہے دے گو فار کنٹینیوٹی ان کی جو کیمپین ہے پوری اشتہار کی وہ اس, اس طرح سے آپ یو سمجھیے ویژ کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں رہے گی اینڈ مورسو اف اٹ از اے کنزیومر پروڈکٹ اس وقت تک اس کے اشتہار کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ قائم رہے گی تاکہ نہ تو بیچ میں گیپ آئے اور نہ کوئی ایسی بدگمانی جنم لے تو اسے اسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوٹی قائم رکھنا وہ جو ریمائنڈر والا ایریا ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ فارم میں ہے کنٹینیوٹی آپ اس سینس میں کائم رکھتے ہیں کہ کچھ ایسا گیپ نہ ملے خاص طور سے آپ کے جو رائولس ہیں ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں یہ بھی بہت ہے کہ کٹ تھروٹ کمپیٹیشن ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ورڈ کے ذریعے آپ اگر آپ ایبسینٹ بھی ہیں اور ایک ورڈ آف ماؤتھ سے ایک نیگیٹو بات بھی آ ہے مارکیٹ میں تو وہ آپ کو بہت ڈیمیج کرے گی آپ کے بزنس انٹرسٹ کو ایڈورٹائزنگ بزنس کے موٹیو کے ساتھ کی جاتی ہے اس میں کچھ ایسے جو کنٹینٹ کا ہے وہ تو جیسے نیوز کے کنٹینٹ کی بات ہوتی ہے جیسے تبصروں کی بات ہوتی ہے پولیٹیکل کی بات ہوتی ہے بڑی دانشورانہ گفتگو ہوتی ہے ایسی ہائی انٹلیکچل گفتگو یہ کنٹینٹ جو ہے وہ میتھس میڈیا کے ان کنٹینٹ سے بہت ڈفرنٹ اس میں تو ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں تو کیا وہ کہتے ہیں کہ جینا مرنا جو ہے وہ بزنس کے ساتھ ہے. تو کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ اسٹوڈینٹس اس لیے بہت زیادہ اس میں واچفل رہنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی گیپ نہ آنے جیسے ہم نے کہا ایک برانڈ سویچنگ کا اب جب آپ کسی پروڈکٹ کی طرف آتے ہیں خاص طور سے جب کوئی نئے پروڈکٹ کی اسٹوڈینٹس بات ہوتی ہے اب آپ لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ برانڈ چینج کریں اگین یو نیڈ ا ڈفرنٹ اپروچ میکنگ ایڈورٹائزمنٹ uh, کیونکہ آپ نے لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ وہ ایک نئے برانڈ کی طرف آئے ڈیفیکل اور اگین جیسے ہم نے کہا کہ اس میں آپ کو ایک ایسی ایفرٹ کرنی ہے جو ایک تھوڑا سا مشکل میں رہتا ہے اینی ویز یہ ایک ڈفرنٹ کیٹیگریز ہیں ایڈورٹائزنگ کی جن کا ہم نے ذکر کیا آپ سے ایک لفظ بہت امپورٹینٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں بجٹ ایسے تو آپ نے کبھی سنا ہوگا اخبارات میں جب حکومتی سطح پہ بھی بجٹ بتائیں بجٹ کیا ہے کہ آپ کی جو انکم ہے وہ کتنی ہے جو اخراجات ہیں وہ کتنے ہیں اس لحاظ سے لیکن جب ہم یہاں بات کرتے ہیں بجٹ کی اس سینس میں وہ خاص طور سے جب آپ کو ٹی وی ڈرامہ بناتے ہیں اس سینس میں بھی بات ہوتی لیکن اشتہار کے حوالے سے ہم یہ بات خاص طور سے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ اس کا بجٹ کتنا ہے وچ مینس کہ ہاؤ مچ منی یو انٹین ٹو اسپینڈ آپ کے پاس اس کیمپین کے لیے اخراجات کتنے ہیں उस बजट को देखते हुए आप उन एक्टर या एक्ट्रेस को एंकर पर्सन को जो टैलेंट है उसको एंगेज करते क्योंकि आप अगर आपका बजट महदूद है और अगर आप एक बहुत टॉप स्टार को एंगेज कर लें, तो सारे पैसे तो वही ले जाएगा एवरी पर्सन आई मीन एवरी स्टार है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आपका बजट जो है वो इस किस्म का है कि आप ये अफोर्ड कर सकें तो यू कहें ڈیپینڈس کہ آپ کس کی کیمپین کہہ رہے ہیں بجٹ کی انڈرسٹینڈنگ جو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور خاص طور سے جو ایڈورٹائزنگ کو اسٹڈی کرتے ہیں ان کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنے ہم ایک normal content کو study کرتے ہیں journalism کے اندر صحافت کے اندر اخبارات کے حوالے سے یا اور چیزوں کے حوالے سے جو ہم content دیکھتے ہیں اتنا ہی ضروری ہے بجٹ کو سمجھنا کیونکہ سارا ڈپینڈ تو بجٹ پہ ہی کرتے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس پروڈکٹ کے کس لائف سائیکل پہ ایڈ بنانا چاہ رہے ہیں یہ اس اس کے کے کے شروع دن یا وہ میچیور ہو چکا ہے یا یہ اس کے ختم ہونے میں ایک دو سال رہ گئے اور اس کے لیے ایڈ بنانا سال دو سال بعد گاڑی کا یہ ماڈل نہیں ہوگا پھر پہ نیا ماڈل آئے گا لیکن ابھی دو سال یا تین سال تک تو یہ گاڑی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی پروڈکٹ کا جو لائف سائیکل ہے اس کے کس حصے میں آپ ایڈ بنا رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی آپ بجٹ جو ہے اس کو آپ ایئر مارک کرتے ہیں آپ بجٹ کو الگ سے رکھتے ہیں یا جتنا بجٹ اویلیبل ہو اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کرتے ہیں جب بجٹ کی بات ہوتی ہے تو پھر ایڈورٹائزنگ فریکوینسی کی بات بھی ہوتی ہے فریکوینسی سے یہاں پہ مراد یہ ہے وہ ایک ریڈیو والی فریکوینسی اور لیکن ملتا جلتا سکام ہے کہ کتنی دفعہ یہ ایڈ آنا چاہیے اگر آپ اخبار کے لیے کر رہے ہیں تو یہ آپ کیا کریں گے کہ مہینے میں کتنی دفعہ یہ اشتہار آنا چاہیے جیسے بہت سارے جو پرائیویٹ کالجز اور یونیورسٹیز ہیں ان کی ایڈ آتے ہیں جب ایڈمیشنز کا ٹائم آتا ہے آپ نے خود بھی نوٹس کیا ہوگا بہت سارے جو یونیورسٹیز ہیں کالجز ہیں ایون جو غیر ملکی یونیورسٹیز ہیں ان کی بھی اس وقت ایڈ آنے شروع ہو ان فریکوینسی بڑھ جاتی ہے اگر وہ کبھی کبھار دو مہینے میں ایک دفعہ ایڈ دیتے ہیں کنٹینیوٹی کے لیے جب ان کے ایڈمیشنز کے ٹائم آتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ہفتے میں دو دفعہ یا تین دفعہ بھی ان کے اشتہار آ رہے ہیں ریڈیو پہ اور ٹیلیویژن پہ بجٹ اس کی فریکوینسی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹر ریلیٹڈ ہیں ڈیپینڈز کہ کس ٹائمنگ کے حساب سے جو کوئی ایڈورٹائزر ہے وہ کس طریقے سے چاہتا ہے مارکیٹ شیئر کا ایک بہت سننے میں آتا ہے جب بھی آپ کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں جائیں گے تو یہ ممکن نہیں کہ اگر آپ نے وہاں پہ آدھا گھنٹہ گزارا ہے تو کسی حوالے سے یہ لفظ آپ کے کان میں نہ پڑے مارکیٹ شیئر مارکیٹ شیئر سے مراج یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی اکوپینسی کیسی ہے وہ کتنے کنزیومرس کو اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاروں کا جو یہ والا برانڈ ہے اس کی جو مارکیٹ شیئر ہے یہ 40% ہے یہ والی جو کاریں ہیں ان کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ 10% ہے اس طرح سے آپ اس کو ڈیوائیڈ کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کا شیئر کتنا پھر جو آپ کیمپین کرتے ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا شیئر ہے فرض یا کہ 30% ہے کسی چیز کا تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کیمپین کے نتیجے میں آپ کا جو مارکیٹ شیئر ہے وہ تیس فیصد سے بڑھ کر بتیس فیصد ہو جائے چونتیس فیصد ہو جائے یہ آپ ایک گول جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں مارکیٹ شیئر جو ہے وہ اس چیز کو ریفر کرتا ہے کہ آپ کہاں تک مارکیٹ میں اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو بیچنے کے ان پرسنٹیج ٹرمز میں ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس جو نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں میڈیا امپیکٹ ہے پروڈکٹ ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ پرنٹ میڈیا میں آئے تو اس کا امپیکٹ کیسے جیسے کہ یونیورسٹیز اور زیر اثر ہوتے ہیں جو سرکاری سرکاری اداروں میں ان کے اگر اشتہار آتے ہیں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ زیادہ تر وہ اشتہارات جو ہیں وہ اخبارات میں آتی ہیں خاص طور سے جب ان کے ایڈمیشن کا ٹائم آنا شروع ہو ہے تو ایک دفعہ تو اشتہار جیسے گورنمنٹ کے جو کالجز ہوتے ہیں ان کا ضرور آتا ہے کہ ایڈمیشنز کب ہوں گے آپ یہ دیکھیں گے کہ ان دنوں میں سارے لوگ اخبارات پڑھتے ہیں جن کے بچوں نے ایڈمیشن لینا ہے جیسے اگر آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ ایڈمیشن لینا ہے تو آپ خود بھی ان دنوں میں اخبار پڑھتے ہیں کہ اس مہینے میں آنا ہے اس یونیورسٹی کا اشتہار تو آپ اخبارات جو ہیں غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ اشتہار ابھی آیا ہے کہ نہیں اور پھر اس کے حساب سے آپ اپلائی کرتے ہیں ایک ٹریڈیشن سی بن جاتی ہے دیکھنا ہے اب یہ ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ یہ اشتہار اس طرح سے نہیں آتے بھلے سے اگر کوئی یونیورسٹی بہت امیر ہے کوئی کالج جو ہے اس کی کوئی فائنینشل پرابلم نہیں ان کے پاس بہت پیسہ سٹل اس کام کے لیے وہ پرنٹ میڈیا یوز کرتے ہیں ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے لوگ اخبارات کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ایڈ آیا کہ نہیں اسی طرح ٹی وی کا اپنا ایک ایریا ہے اور ریڈیو کا ایک اپنا ایریا جیسے اگر آپ امیڈیٹ کوئی ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ٹی وی کے اوپر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اپنے اور اخبارات کو دیکھتے ہیں بلکہ آپ وی کا ریفر بھی کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ ٹی وی کے پہلی دفعہ اٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کو ٹیلی ویژن کے حوالے سے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے ایڈورٹائزنگ میں کہ آپ کا جو میڈیا امپیکٹ وہ کہاں تک ہے ایک اور چیز بہت یوز کرتے ہیں اس کی ریچ کیا ہے ریچ کے معاملے میں بہت ڈیبیٹ رہتی ہے اسٹوڈینٹس بیچ سے مراد یہ ہے کہ کون سا میڈیا جو آپ یوز کرتے ہیں وہ کتنے لوگوں تک پہنچتا ہے ایک اس حوالے سے دیکھتے ہیں دوسرے اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کے جو اثرات وہ کہاں تک ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ چار سے آٹھ سال تک کے بچے ایڈ سے کم متاثر ہوتے ہیں لیکن آٹھ سال سے چودہ سال تک کے بچے جو ہیں وہ ایڈ سے بہت متاثر ہوتے ہیں وہ ایڈز کو اس, اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ چیز ان کو ایڈریس کی گئی ہے اور اس کے بعد جو ڈفرینٹ کیٹیگریز کے لوگ ہیں تو جب ہم ریچ کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں تک وہ ایڈ جو ہے وہ پہنچا ہے تو یہ انالسز یوں کیے جاتے ہیں کہ کس ایج گروپ کے لوگوں کو کون سا اشتہار کس میڈیا پہ جب اپیئر ہوتا ہے تو کس طرح وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے پبلک کے حوالے سے ایڈورٹائزنگ کی ایک بہت ڈبیٹ جو ہے وہ عام ہے بہت انٹرسٹنگ ایریا ہے کیونکہ اس پہ کرٹیسم بہت ہوتا ہے اور بہت لے لیدے ہوتی ہے اور بڑے جھگڑے بھی ہوتے ہیں اس کے اوپر مثلاً پبلک کو ایک شکایت ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے بھی اور میس کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی میں ایک اشتہار دیکھتا ہوں اس اشتہار میں مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھی ٹوتھ پیسٹ ہے میں بازار سے خرید کے لے آتا ہوں اسے استعمال کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلتا ایز اے پبلک کہ اس سے نکمی ٹوتھ پیسٹ اور کوئی ہو نہیں سکتی اب میں دوبارہ ٹی وی پہ اشتہار دیکھتا ہوں کہ اسی طریقے سے پھر اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہترین ٹوتھ پیسٹ نا ایز یہ کیا آئی وانٹ ٹو شیئر اٹ وا پیپل خراب پروڈکٹ ہے اور کتنی دلیری سے ایک آدمی چند پیسے خرچ کر کے پوری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ پروڈکٹ بہت اچھی ہے ایک پبلک کریٹسم ہے آل اوور دا ولڈ اور بہت ساری پروڈکٹ اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اچھی پروڈکٹ ہے اس میں اور جو بری پروڈکٹ اس میں تخصیص ختم ہو جاتی ہے یہ کمیونیکیشن کا ایک اتنا نازک ایریا ہے آپ اپنے اشتہار کو بہت گلیمرس کر سکتے ہیں یو کین اسپینڈ مور منی وچ از اونلی سم پرسینٹیج آف یور بجٹ آپ بڑے بڑے لوگوں کو انگیج کر لیں اور آپ اپنی پروڈکٹ کو اتنا پاپولر کر لیں کنزیومر کو کہ پورے ملک میں اس کو پھیلا دیں لیکن اس پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے وہ بڑی خراب ہو. تو یہ آپ کیا اس حوالے سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے اور اگر نقصان پہنچتا ہے لوگوں کے پیسے ضائع ہوتے ہیں یا ان کی صحت پہ غلط اثرات آتے ہیں اس کے تو کیا اس کا ذمہ دار ایڈورٹائزر ہے یا اس کا ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں دیز مینس آف میس کمیونیکیشن پوری دنیا میں میڈیا واچ کے حوالے سے ہوتی ہیں اور خوب لطے لیے جاتے ہیں اس چیز کے ایسا کیوں ہوتا ہے ہم بات کر رہے ہیں ایک ڈیبیٹ کی کہ ایک دنیا میں یہ ایک ڈیبیٹ ہے جو پبلک ریئیکشن آپ کو ایک بہت بڑا ول بورڈ نظر آتا ہے آپ اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں خاص طور سے اگر آپ ایک پل سے گزر رہے ہیں اور اس پل کے ایک بڑے کریٹیکل پوائنٹ پہ ایک لائف سائز بل بورڈ بنا ہوا ہے جس کے بہت اٹریکٹو ہے اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی نظر اس طرف چلی جاتی ہے اور ایک لمحے کے لیے یو یو لوز یور کنٹرول آن دا کار اس کے آپ بس چلا رہے ہیں آپ ویگن چلا رہے ہیں آپ ایک پبلک ٹرانسپورٹ اس میں اگر آپ ایک لمحے کے لیے اس طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ لوز ہو جاتی ہے یا آپ یہ سمجھتے ہیں یہ لکھا کیا ہوا ہے اس کے نیچے لائن کیا لکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی چیز ایک بہت بڑے ہاتھ سے کا باعث بن سکتی ہے کس نے اجازت دی ہے کو کہ وہ پبلک لائف کے ساتھ کیا اس میں ایڈورٹائزر ذمہ دار ہے یا وہ لوگ جنہوں نے اس جگہ پہ لگانے کی اجازت دی ہے بہت ساری دنیا میں بہت ساری ممالک میں مختلف عدالتوں میں یہ کیس پڑے ہوئے ہیں پبلک کی طرف سے بہت سارے جسے کہتے ہیں میڈیا واچ ڈاگ بنے ہوئے ہیں میڈیا کو ایز واچ ڈاگ کا کام کر رہے میڈیا واچ کی بہت ساری آرگنائزیشن بنی ہوئی جو اس طرح کے بہت سارے کیسز کو عدالتوں میں لے گئے ہیں اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں عدالتوں نے یہ فیصلے بھی کیے ہیں کہ شہر کے فلاں فلاں جگہ سے بل بورڈ ہٹا دیے جائیں وہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو پبلسٹی کی بیکاز وہ ایک کروشل ایریا ہے ایک تو وہ سارے شہر کو بدنما کر دیتے ہیں جو شہر کی ایک قدرتی خوبصورتی ہے درخت لگے ہوئے ہیں آپ درختوں کے آگے اپنا بورڈ لگا دیتے لوگوں کا کیا قصور ہے لوگ وہ پروڈکٹ فرض کریں جو آدمی وہ پروڈکٹ نہیں استعمال کرتا یا اس کا یہ تجربہ ہے کہ یہ خراب پروڈکٹ ہے یہ آپ اس کو بہت ایریٹیٹ کر سکتے ہیں ایک پبلک لائف میں اس طرح کی بہت ساری ڈیبیٹس ہیں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں تو لوگ عدالت میں جا کے کمپنسیشن مانگتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پہ سنا تھا کہ یہ چیز بہت اچھی ہے میں نے اس کو لے کے استعمال کیا وہ چیز بڑی نکمی نکلی مجھے اس کے پیسے واپس دلوائے جائے. دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس طرح کے کیس عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں کمپنسیشن دی جائے یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو وچ از آن گوئنگ جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایڈورٹائز کے کچھ نیگیٹو جیسے ہم نے ساری بات کی ایڈورٹائزنگ کے کیا حالات ہیں اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کے کچھ جو نیگیٹو افیکٹ ہیں وہ کیا ہیں اور یہ اتنے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے میں آپ سے یہ بات ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ ایڈورٹائزر اتنے پیسے والے لوگ ہیں پوری دنیا میں اور اتنی بڑی بڑی ان کی کارپوریشنس ہیں بعض کمپنی تو ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے ملکوں کے پاس نہیں ہوتے حکومتوں کے پاس نہیں ہوتے جتنے ان کمپنیز کے پاس ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ اگر میں ٹی وی پہ جا کے یہ بحث شروع کروں جیسے ابھی ہم نے ٹوتھ پیسٹ کی بات کی اگر میں ٹی وی پہ جا کے کوئی پروگرام ایسا کروں اور کسی پروڈیوسر سے کہوں کہ بھئی آپ یہ پروگرام کریں دیکھیں یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے لوگوں کے لوگوں کے بچوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں یہ ٹوتھ پیسٹ اور اس کا اشتہار آتا جا رہا ہے تو کیا ہے بہت سارے کیسز میں یہ جو ایڈورٹائزرس ہیں وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہیں میس میڈیا کے ان لوگوں کے اوپر کے یا یہ آپ نے کیا ہر وقت لگائی ہوتی ہے بات ہر وقت یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے جب یہ ٹی وی آن کریں ایک پروگرام ہو رہا ہے جی ڈاکٹر بلائے ہوئے ہیں فلاں کو بلایا ہوا ہے وہ ہر وقت یہی لگے ہوئے ہیں جی کہ ٹوتھ پیسٹ کو یہ خراب ہے یہ ف... اسے دیکھیں یہ ساری پرسیپشن خراب ہو جاتی ہے آپ دیکھیں جو اچھے ٹوتھ پیسٹ بنا رہے ہیں ان کا کیا کسور ہے تو دے یوز دیئر انفلوئنس کہ یہ اس قسم کی بات نہ آئے اگین نیگیٹو ایریا جو ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ہے یہ تو ہم نے صرف ایک مثال دی آپ کو ایک کنزیومر پروڈکٹ کے حوالے سے یہ کسی بھی حوالے سے بات ہو سکتی ہے جیسے پیسچرائز ملک ہے اس کے بارے بات ہو سکتی ہے سیمنٹ کے بارے بات ہو سکتی ہے شوگر کے بارے میں بات ہو سکتی ہے ایڈیبلس کے بارے بات ہو سکتی ہے بہت ساری ایسے فوڈ uh, سپلیمنٹس ہیں جن کی ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہے ان کے اشتہار آ رہے ہوتی ہیں کہ یہ اسکم مل آپ یوز کریں وہ اس کو بہت اور طریقوں سے منفی طریقوں سے اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے اوپر لوگ شور مچاتے ہیں کہ یہ کیا ہم نے وہ, وہ دودھ کا ڈبا لے کر آئے ہم اور وہ دیا تو بچے کا جو تھی اس کی صحت خراب ہو گیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ دودھ بند کرا اس کا مطلب یہ کہ اس میں کوئی پرابلم تھا تو ڈاکٹر نے کہا تو یہ واٹ از گوئنگ آن لیکن یہ ایڈورٹائزرز اتنے اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں اور جیسے ابھی ہم نے کہا کہ میڈیا کی ڈپینڈینسی بڑھتی جا رہی ہے چاروں نہ چار وہ سلسلہ جو ایڈورٹائزنگ کا ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں جاری رہتا ہے لیکن ہم جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے اشتہارات کی اور اس کے جو اثرات کی ہم بات کرتے ہیں یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اوپر ہمیں یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے ذہن میں ہو تاکہ جب ہم کسی ایسی پوزیشن میں ہوں میس کمیونیکیشن کے حوالے سے تو ہمارے سامنے یہ پہلو ہونا چاہیے تاکہ اس میں سے جو, جو برا ایلیمنٹ ہے اس کو کسی اسٹیج پہ نکالا جا سکے اور اس کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اوور دا ایئر جس میں صرف ایک اندھا اندھی دوڑ ہے ٹو میک منی اینڈ ڈاچ پیپل چیپ پیپل اس کو کسی طریقے سے ختم کیجیے تبھی ممکن ہے جب جو میس کمیونیکیشن کے جو اسٹوڈینٹس ہیں اور جو ایکسپرٹس ہیں خاص طور سے جو میس کمیونکیشن کے مختلف آرگنس میں ان کی اویئرنس خود اتنی زیادہ ہو کہ ان کو کم از کم اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے ان کو اپنے لیول پہ کچھ ایسی سکریننگ کرنی چاہیے جس حوالے سے یہ بات ہو سکے یہ تو اسٹوڈینٹس بات ہو رہی تھی ایڈورٹائزنگ کی کافی بات ہو گئی مختلف طریقوں سے ہماری دو تین سیٹنگز جو ہیں اس کے حوالے سے بات ہو گئی کچھ اب جو ہے کچھ جسے کہتے ہیں نا منہ کا ذائقہ بدلنا چاہیے اب اب اشتہارات کی دنیا سے نکل کے ہمیں کچھ اور طرف دیکھنا چاہے میس کمیونیکیشن میں بنیادی طور پہ تو ہم وی آر انٹروڈکشن اشتہار اتنی ظالم چیز ہیں کہ ان کے اوپر زیادہ بات کیا ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اثرات اس قسم کے ہیں ہم بات کو چینج کرتے ہیں ایک موضوع ہے ہمارے پاس جیسے ہم کہتے ہیں کہ میڈیا تھیریز کیا ہے انٹرسٹنگ میڈیا تھیری کے جو ٹرم ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو میڈیا کا انٹریکشن ہے سوشل ریالٹی کے ساتھ اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس میں سوسائٹی ہے کتنی چینج ہو گئی ایک ہی منٹ میں بات کی کہاں ایک بزنس کی بات ہو رہی تھی کہاں یہ اور جھونکے کی طرح ایک نئی بات سامنے آ گئی میس کمیونکیشن ایک بہت رنگا رنگ قسم کی چیز ہے is it is directly connected with the people with the masses تو میڈیا تھیری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل ریالٹی اب سوشل ریالٹی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ سوشل کیا چیز ہے ہے میڈیا جو اس کا ایک کام تو یہ ہے کہ یہ کریٹیسائز کرے لوگوں کو میڈیا کی ایک پوزیشن اسٹوڈینٹ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ بہت عجیب سی ہے ایک تو میڈیا کی حالت ہے انڈسٹری جیسی جیسے آپ نے انڈسٹری لگائی آپ کے پاس پیسے ہیں آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے میڈیا کی انڈسٹری میں میڈیا ایز این انڈسٹری لگا دی آپ میڈیا میں ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں ایک دوسرا پہلو ایسا ہے جس سے, جس سے آپ, آپ دامن چھڑا نہیں سکتے کہ میڈیا کا معاملہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو انفارم کرنا لوگوں کو انٹرٹین کرنا لوگوں کو ان کی ہیلتھ کے بارے میں بتانا اور پھر کریٹیسائز کرنا گورنمنٹس کو بھی کریٹسائز کرنا شامل اگر آپ نہیں کریں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے انڈسٹریلسٹ بڑی ویک ہے تو آپ کو یہ جو دونوں ساتھ نبھانے ہیں کہ آپ میڈیا کی جو ایک ایکز این انٹرپرائز اس کو بھی لک آفٹر کریں اور جو میڈیا کی سینس ہے اس کو بھی لک آفٹر کریں یہ میڈیا کے لیے ایک مشکل سا کام ہے میڈیا کو یہ دونوں فنکشنگل میڈیا ایز سچ جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کچھ لوگ جو ہے اس کو زیادہ انڈسٹری کے طور پہ دیکھتے ہیں وہی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ اپنے اندر ایک ایک پبلک یوٹیلٹی کی زیادہ چیز ہے اس کو وہ کام کرنا چاہیے اس میں ایک چھوٹا سا کانفلکٹ بھی سامنے آتا anyway, یہ بھی ایک بحث ہے جب کہ میڈیا سول سوسائٹی کے لیے کیا مانے رکھتے اور سیول سوسائٹی کے ساتھ اس, کی, اس کے ریلیشن شپ کس طرح سے کام یہ ہم جو ہے تین چار میڈیا تھیریز ان کے حوالے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے سامنے میڈیا کے حوالے سے جب میڈیا شروع ہوا اس کے حوالے سے جو تھیری سامنے آئی وہ تھی اتوریٹیرین شروع شروع میں جب میڈیا بنا تو اسی وقت حکمرانوں کو یہ کان ہو گئے کہ یہ ایک ایسی چیز سامنے آ گئی ہے جس سے شاید بچنا چاہیے تو انہوں نے کچھ اس قسم کے بنائے سسٹم لاس اور پریکٹس کہ میڈیا کو بالکل ایک آپ کنفائن کر کے رکھ دیں اس کے جو مین جو فیچرز رہے فیچر ڈائریکٹ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہو یہ بات طے ہوگی کہ میڈیا بے شک آپ آ گیا ہے سامنے لیکن یہ بالکل گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ اس تھیوری کا آپ سمجھے کہ ایک ایک بنیادی حصہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے کنٹرول میں یہ ہوگا یہ جو پری ڈیموکریٹک ایرا ہے جس کو ہم ڈیموکریٹک سوسائٹیز کہتے ہیں اس کے حوالے سے اس کو ہم زیادہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا یہ کہ کوئی پرنٹنگ نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی اجازت نہیں دیں جو کنٹینٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ وہ تو بعد کی بات دیکھی جائے گا اس کے اوپر تو جو حکومتی کنٹرول ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ لیکن اتوریٹیرین تھھیری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے پرنٹنگ کرنی ہے تو آپ بغیر حکومت کی اجازت کے پرنٹنگ بھی نہیں کر سکتی اور جو سب سے قیامت کی بات ہے وہ یہ اس تھیری میں کہ جو ایک سوسائٹی کا ایکزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم ہے مثلاً وہاں پہ بادشاہت ہے وہاں پہ ڈکٹیٹر ڈکٹیٹرشپ ہے بھلے سے وہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ کوئی اور سسٹم آف گورننس ہے میڈیا اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرے گا میڈیا کا اس سے کوئی تعلق نہیں میڈیا اور چیزیں کرتا رہے آپ کہانیاں لکھتے رہیں آپ مضمون لکھتے رہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتے رہے اور دوسرا یہ کہ حکومت جو ہے اس کے پاس ان لوگوں کو سزا دینے کا اختیار ہے جو حکومت کی بتائی ہوئی گائیڈ لائن سے ذرا سی بھی نفی کریں اور ذرا سب اس سے ہٹ کے بات کریں گے ان کے لیے ممکن سارے میڈیا کو حکومت کے پاس اپنی رجسٹریشن کروانی لازمی ہو یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی تھی کہ جو ایک پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے یہ شروع شروع میں جب میڈیا آیا تو میڈیا کو بہت سخت دن دیکھنے پڑے اس کے مقابلے میں جو دوسری تھیری ہے جیسے ہم لبریٹیرئن تھیری کہتی یہ اس کا آپ یوں سمجھیے کہ اس کا بالکل ایک ڈیفرنٹ ورژن ہے اس میں کیا ہے کہ آپ حکومت کی پالیسیز پہ بے لاگ تبصرے کر سکتے ہیں آپ حکومت کے سیٹ اپ پہ آپ اس کی جو جمہوریت کی قدرے ہیں اس کے اوپر آپ تبصرہ کر سکتے ہیں آپ کومینٹ کر سکتے ہیں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کی یہ پالیسیز غلط ہیں یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں جو جرنلسٹ جنہیں ہم کہتے ہیں جو میڈیا کے لوگ جو لکھتے ہیں اخبارات میں انہیں مکمل آزادی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہیں لکھے ہیں, کسی نے کوئی تصویر بنانی ہے اس کو دیکھیں کوئی کارٹون بنانا ہے اس کے اوپر دیکھیں پھر کے اوپر کوئی سینسرشپ نہیں ہوتی سینسرشپ آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ کیا ہے کہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بالکل اس کے مزد سینسرشپ یہ ہے کہ آپ نافذ کی جاتی ہے مگر اس کیس میں جس تھیری کا ہم ذکر کر رہے ہیں لبریٹرین تھیری ہے اس میں پریس جو ہے اور میڈیا یہ بالکل سینسر سے آزاد ہے اس میں کوئی لا ایسا نہیں جو آپ کو اکاؤنٹیبل رکھے صرف یہ کہ جو سول رائٹس ہیں لوگوں کے وہ قائم رہنے چاہیے آپ کسی کو ڈیفیم نہیں کر سکتے آپ مائنورٹیز کو کچھ نہیں کر سکتے ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ لازمی اچھا اب اس تھیری کے انڈر بھی جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی ایک وبار جان ہے ہر کسی کے لیے نہیں مگر کسی کسی کے لیے مثلا آپ جو مرضی کارڈوں چھاپتے ہیں اس سے, سوسائٹیز کے درمیان کچھ نفرت بھی ہو سکتی ہے مگر آپ اگر یہ کہیں کہ یہ لبریٹیرئن تھھیری کے تحت کام ہو رہا ہے اور ہم تو اسی کو نافذ کرتے ہیں اس سے بھی پرابلم ہو سکتے علاج کیا ہے ایک اور تھیری جو سامنے آئی وہ تھی سوویٹ تھیری اب سوویٹ تھھیری جو ہے یہ بھی بڑی امیزنگ چیز ہے روس میں ایک انقلاب آیا انیس سو سترہ میں اس سے عام تو آپ جسے عام طور پہ جسے کہتے ہیں کہ مارکسزم کی جو تھیریز تھی وہ اپلائی ہوئی وہ ایک سوشل اور فائنینشل حوالے سے ایک نیا پولیٹیکل سسٹم تھا جس میں ہر چیز حکومت کے کنٹرول میں تھی میڈیا کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ آپ بھلے سے جیسے مرضی کام کریں لیکن میڈیا کلیکٹیو ایجیٹیٹر کا رول پلے نہیں کرے گا اور اگر کرے گا اور کوئی پروپیگنڈا کرے گا یا لوگوں کو ایجوکیٹ کرے گا تو کرے لیکن صرف کمزم جو کمزم کا نظام ہے جو روس کا نظام تھا ابھی بھی ہے چائنا میں بھی ہے یہ طے ہوگی بات کہ یہ آپ کمیونزم کی بات کریں گے آپ مضمون لکھنا چاہتے ہیں آزادی سے لکھیں آپ کو مکمل آزادی ہے کہ آپ جس مرضی حوالے سے لکھیں لیکن اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے کمیونزم کو کتنا فائدہ ہوا آپ پہ یوں لکھنے سے تو گویا پھر وہی بات لکھنے کی آزادی تو ہے مگر اتنی محدود کہ اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا یہ آزادی ہے یہ آپ سوچیے اچھا پھر اس میں کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ویسے تو پورے کمیونزم کا ایک پارٹ تھا کہ کوئی آپ کی پرائیویٹ اونرشپ نہیں ہو سکتی یہ میڈیا پہ بھی لاگو ہے اس تھیری کے تحت گورمنٹ کا ادارہ جو ہے یہ سپیریئر ہے میڈیا سے میڈیا اپنے آپ کو اس سے اباؤ آب نہ سمجھے جس طرح دوسرے تھیریز کے تحت میڈیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اتنا آزاد ہے کہ حکومت پہ تنقید کر سکتا ہے مگر یہاں پہ ایسا نہیں حکومت پہ تنقید یہاں پہ نہیں کرنی آپ کو کچھ آزادی حاصل ہے مگر اس ناٹ امیڈ اس کا جو ایک بہت امپورٹنٹ فیچر تھا وہ یہ تھا کہ میڈیا شوڈ بھی سیریس اس تھیری میں جو بہت امیزنگ پوائنٹ ہے مسلم یہ کہ آپ کچھ کچھ لطائف کچھ جوکس کچھ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نہیں کر سکتے آپ کا جو ایک اوور آل آؤٹ لک ہے میڈیا کی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیریس ہونا چاہیے کمیونزم میں اسٹوڈنٹ سارے کا سارا جو نظام تھا وہ کچھ اس طرح کی آؤٹ لک تھی اس کی کہ کوئی کام بڑی سنجیدگی سے ہو رہا ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک نیشن بلڈنگ کام ہے اور اس میں کچھ اتنی فن کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہم کیپٹلزم میں دیکھتے ہیں کہ آپ جیسے مرضی ایک لائف سٹائل ہو جائے آپ کا کمیونزم میں چونکہ ہر چیز ایک خاص محدود پیمانے پہ اس کی اجازت تھی اسٹیٹ کی طرف سے یہی اس میڈیا تھیری میں بھی انوالو ہوئی کہا یہ گیا کہ آپ جو میڈیا ہے اس کو سیریس ہونا چاہیے اس کی جو آؤٹ لک ہے وہ سیریس ہونا چاہیے اب ان ساری چیزوں کے بعد ایک اور تھیری جو زیادہ فیکٹرس ہوتی ہے جو جسے ہم سوشل ریسپانسبلٹی تھیری کہتے ہیں اب یہ سب سے امپورٹینٹ ہے ان ساری تھیریز میں جو ان کا ہم نے ذکر کیا یہ سیدھا سیدھا تھیریز ہے بہت ساری تھیریز ایگزیسٹ کرتی ہیں مگر یہ چار اس قسم کی ہیں جن کا ہم سے امیجیٹ انڈرسٹینڈنگ ہماری ضروری ہے یہ جو رسپانسبلٹی تھی ہے یہ اس سے ڈفرینٹ ہے جو آپ کو بہت زیادہ لبرٹیرینری کے اندر ہم پڑتی اس میں یہ ہے کہ آپ کو آزادی تو ہے آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں مگر وہ تنقید ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو حدود کو کراس کر لے مثلا آپ پرائم منسٹر کی پالیسیز کے بارے میں لکھتے لکھتے پرائم منسٹر کے بارے میں کچھ ایسا لکھنا شروع کر دیں ان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں یہ آزادی کی نہت ہے یہ نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جو شخصیات ہیں جو ارگنائزیشنز ہیں جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری آپ پارلیمنٹ پہ تنقید بھلے سے کریں مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بہت پرسنل ویو آپ پارلیمنٹ کا لے کے کہیں گے جی یہ ختم ہی کر دیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ایسا آپ نہیں کر سکتے آپ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سجسٹ کر سکتے ہیں اس کو کچھ ایکوریٹ کر سکتے ہیں زیادہ آبجیکٹو فارم میں آپ اپنی آزادی کو انجوائے کریں اس کو بہت زیادہ سبجیکٹ نہ کریں بیلس رکھے میڈیا کے لیے بہت ضروری کا ہے جیسے آپ یہ دیکھتے ہیں ہمارے یہاں میڈیا جب پریکٹس کرتا ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی ریسپونسبلٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ جیسے فرض کریں کہ کچھ تہوار ہوتے ہیں لائک بسنت کا میڈیا آپ کو اس کی جو گلیمرس فارم ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے اور اس کی جو ایک سیڈ فارم ہے وہ بھی بتا دیتا ہے بیلنس یہ نہیں ہے کہ میڈیا آپ کو صرف رونا دھونا دکھا رہا ہے جو ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اس, کی, اس حوالے سے جو فرینزی ہوتی ہے بسنت کی اور یہ بھی نہیں کہ میڈیا آپ کو صرف گلیمر دکھا رہا ہے اور دوسری کوئی چیز دکھا نہیں تھا میڈیا ٹرائیز ٹو اسٹرائک سوشل ریسپانسبلٹی موسٹ کنٹریز اور ہمارے ہاں بھی میڈیا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک ذمہ داری کا اس میں احساس بڑھتا جا رہا ہے یہ میڈیا کے حوالے سے پھر یہ کہ اس میں جو اونرشپ کا تصور ہے میڈیا کا جو بہت سینسٹو معاملہ ہوتا ہے یہ میڈیا کو اون کون کرے گا کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کی ایک جہد تو یہ بھی ہے نا میڈیا کی اٹ ہیز ٹو ٹاک ٹو پیپل صرف بزنس کا معاملہ تو نہیں تو اس تھیری کے انڈر جب ہم پریکٹس کرتے ہیں جرنلزم کی اور میتھس میڈیا کی تو اس میں ہمیں یہ الاؤ ہے اس تھیری کے انڈر کہ آپ جو پرائیویٹ اونرشپ ہے اس کو آپ رکھ سکتے ہیں اور جو جرنلسٹ ہیں جو میڈیا کے اندر لوگ کام کرتے ہیں دے آر اکاؤنٹبل دیر ریڈر دیر آڈینس Viewers, کسی بھی فارم میں ہو وہ ان کے اکاؤنٹیبل ہیں آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے ایز اے میڈیا پرسن یا ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے رپورٹر کہ آپ جو مرضی کر دیں چاہے وہ لائبلس ہو جیسا بھی ایسا نہیں کر سکتے یو آر اکاؤنٹیبل ٹو ایپ میسز یہ اسٹوڈینٹس کچھ تھیریز تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی اگلی ملاقات میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ڈسکشن کا سلسلہ یہ جاری رہے اس میں طرف ڈاک